امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج کے خطبہ نمبر 134 میں ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم نے میری بیعت اچانک اور بے سوچے سمجھے نہیں کی تھی اور نہ میرا اور تمہارا معاملہ یکساں ہے میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے شخصی فوائد کے لیے چاہتے ہو اے لوگوں اپنی نفسانی خواہشوں کے مقابلے میں میری ایانت کرو خدا کی قسم میں مظلوم کا اس کے ظالم سے بدلا لوں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے سر حق تک کھینچ کر لے جاؤں گا اگرچہ اسے یہ ناگوار کیوں نہ گزرے